فمن من خوافا مموسن سو جس شخص کو یہ علم ہو وسیعت کرنے والے کی جانب سے جس انسان کو یہ علم ہو خوافہ کے معنی علم کے یعنی جس شخص کو ڈر لگے جس شخص کو علم میں آ جائے یہ بات کہ مموسن کہ جس کو وسیعت کی گئی ہے جو بھی وصیت ہوئی ہے جس آدمی نے انہیں نافذ کرنا ہے وہ ایک آدمی ہے یا ایک گروہ ہے جن سب نے مل کے بیٹھ کے اس وصیت کا فیصلہ کرنا ہے اگر کسی انسان کو بھی ان کے متعلق خوف ہو خوف کا مطلب یہ تو یا تو واقعی خوف ہے اور یا مطلب ہے علم ہو جائے کہ جنافن یہ غلطی سے وسیعت کے مال کو ادھر ادھر کر دیں گے او اسمن یا جان بوجھ کر یہ گناہ کریں گے جنافن کا مطلب یعنی غیر ارادی طور پر پتہ نہیں چلے گا ان کو اور ایک حصہ کہیں کا کہیں پہنچ جائے گا حساب نہیں آتا دیہاتی لوگ ہیں یا حساب کتاب آتا ہے اور جان بوجھ کے ایسی حرکت کرنے لگے ہیں تو جس انسان کو بھی یہ ڈر ہو کہ ایسے ہو جائے گا ایک ترجمہ یا جس انسان کے بھی علم میں آ جائے کہ ایسی حرکت ہو جائے گی اسلحہ بہنا <بَيْنَهُم> تو اسے چاہیے ان وارثوں کے درمیان وہ سلح کرا دے فلا اسما علیہ اس آدمی کے لیے کوئی گناہ نہیں وہ ان کے درمیان صلاح کرائے صحیح بات لگا دے کون کرائے یہ اس پہ مفسرین میں سے باس گئے ہیں کہ جس نے وسیعت نافذ کرنی ہے یہ اس کو کہ تمہارے علاوہ جو لوگ ہیں اگر کسی کا حق مار رہے ہیں یا غلطی ہو رہی ہے کہیں پہ ان سے تو ان کی اصلاح کر دو لیکن صحیح قول یہ ہے کہ جس کسی کو بھی پتا چل جائے تو مسلمان آپس میں بھائی ہیں وہ ان کو مشورہ دے سکتا ہے کہ صاحب سننے میں یہ آیا ہے اگر یہ بات سچ ہے تو اس وسیعت کو ایسے نافذ کرنا چاہیے ایسے تقسیم اس کی ہونی چاہیے یہ چیز دونوں تشریحات اس کی کی کیا ترجمہ حضرت نے کیا اچھا تو جو انسان اس کے متعلق پتا چل جائے کہ ان لوگوں نے نافذ کرنا ہے اسلحہ بین وہ چاہے کہ اسے کیا کر دیں ان کے نزدیک وہ بین ان کے درمیان وارثوں کے درمیان سلاح کرا دیں ایک بات یہ ہوئی اور دوسری یہ کہ جس انسان کو یہ علم ہو جائے کہ وسیعت کرنے والا جین او اسمن وہ وسیعت کرنے میں گڑبڑ کر دے گا اب نفاس کی بات نہیں رہی بلکہ وہ وسیعت کرنے میں کچھ گڑبڑ کر گیا ہے جان بوجھ کے یا غلطی سے غلطی سے مطلب یہ کہ اس کو موت کی نے مہلت ہی نہیں دی جاتے جاتے کوئی جملے ہی زبان سے ایسا نکل گیا اور جن جنہوں نے شرارت کرنی تھی انہوں نے اس جملے کو ہی دلیل بنا لیا ہوتا ہے ایسی چیزیں خاندانوں میں او اس من یا جان بوجھ کے فاصلہ بہینا ہوں تو چاہیے کہ وہ جو وارث ہیں وہ اس کی صلاح کر دیں اصلاح کر دیں ٹھیک کر دیں اس وسیعت کو شریعت کے قائدے کو دیکھ کر اس چیز کو مثلاً ایک بڑا دین کی بجائے وہ آدھے حصے کی وراثت میں کہہ گیا کہ آدھا مال میرا فلان کو دے دیں اور آدھا باقی وارثوں میں تقسیم کر لیں تب شریعت تو کہے گی کہ آدھا نہیں آدھے کا بھی آدھا آآ آآ وہ شریعت کہے گی کہ تین حصوں میں تقسیم کرو اور دو حصے الگ اور ایک حصہ اس کا الگ ہے اس میں اس کی وصیت نافذ ہوگی اور بشرطے کہ اس پہ قرض نہ ہو یا باقی شرائط کو پورا کر کے تو پھر اسلح بہن ان کے درمیان کیا کر دیا جائے سلح کر دی جائے اصلاح کر دی جائے پلا اسم اس آدمی پر کوئی گناہ نہیں اس لیے یہ کہا ہے گناہ نہیں ہے کہ ڈر یہ تھا کہ لوگ کہیں گے کہ وسیعت کو بدل دیا اور وسیعت کے احکامات اللہ نے خود بتائے بڑے سخت ہیں ایک پائی پیسہ گڑبڑ نہیں کر سکتا تو اب یہ کیا ہوگا اللہ نے کہا ہے اگر اس نے وصیت کو بدل دیا ہے اس لیے کہ شریعت کے مطابق اسے کر دیا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے ان اللہ غفور الرحیم اور اللہ کا اعلی مفرت فرمانے والا ہے رحم کرنے والا ہے بار بار رحم کرنے والا ہے جان بوجھ کے گناہ نہ کرنا کسی کا حق نہ مارنا کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے انسان سے بشر ہے غلطی ہو جاتی ہے پرواہ نہ کرو اللہ معاف کر دے گا اور اللہ تم پر رحم بھی کرے گا یہ تو تھا دوسرا انتظامی حکم پہلا تھا حکومت کے متعلق کہ تم کساس بدلا لو اور کساس میں بدلا لو یا دیت اور دیت جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ بہت سو اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے تھے خیر وہ تو تقل بات گزر گئی اور وہ تو ہے حکومت کے متعلق یہ اپنی ذات کے متعلق کہ تم اپنے گھروں میں وسیعت اور یہ نظام اس کو رائج کرو اس کو قائم کرو تیسری چیز اب آ درمیان دو دو کام تو ہو گئے اب یہاں پر ایک اور چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ تم اپنی ذات کے لیے کیا کر سکتے ہو اپنے آپ کو بھی ٹھیک رکھو اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے علاوہ جس چیز پہ تمہیں عمل کرنا ہے اپنی ذات کو ٹھیک کرنے کے لیے دو کام تمہیں بتاتے ہیں ایک کام تو یہ ہے کہ روزے رکھو اس لیے یہاں سے روزوں کی بات شروع کی